یہ ضمہریر کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے قرآن پاک میں سورہ دہر آیت نمبر تیرہ جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اینفی عنل اَر الارائک لا نفی ہا شمسا ولا ضمہری جنت میں تختوں پر تقیا لگائے ہوں گے نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹھر قوسین میں لکھا ہے سخت سردی تو اس کے معنی تو ہیں سخت سردی ضمحریر کیونکہ جنت کی نعمتوں میں کیونکہ وہاں سکون ہے راحت ٹھنڈک ہے لیکن ایسی ٹھنڈک نہیں جو سخت سردی جو تکلیف کا باعث ہو صدر فاضل بدل الماثل مفسر قرآن قنزلیمان شریف کے حاشے خزائن العرفان میں فرماتے ہیں ضمحریر کے تحت یعنی گرمی یا سردی کی کوئی تکلیف وہاں نہ ہوگی تو یہ سخت سردی کے معنی ہے ضمریل واللہ تعالیٰ عالم